من بسم کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ حکم عدولی کی وجہ سے جو اس نے جان بوجھ کر کیا تو اس کی وجہ سے مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے اور پھر اللہ سے مانگی بھی یہی مولت ہے کہ میں آئندہ بندوں کو بھی گمراہ کروں گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے گمراہ کریں لیکن ان بندوں پر آپ کا بس نہیں چلے گا جو میرے نیک بندے ہیں جو انسان جتنا شریعت کے قریب ہوگا اتنا اس کے اوپر انسان کا داؤ نہیں چلے گا اور جو جتنا اسی طرح کے پروگراموں میں شریک ہوگا تو پھر وہ اس کا داؤ چلتا ہے, ہے میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید نے بہت مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا پھر شیطان نے نہیں کیا پھر آدم علیہ السلام کو اس نے ورغلایا کہ اس درخت کے قریب چلے جاؤ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے آپ ادھر ہی رہ جاؤ گے بہرحال آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا بہت مقامات پہ قرآن مجید نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کیوں, کیوں؟ یہ تاکہ کی جو ترغیب کی بات ہے نا ایک سمجھانے کی بات ہے وہ بار بار ذکر ہو بندہ بھول نہ جائے بار بار اس کو اسی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جب غلطی ہو جائے جب اللہ سے معافی مانگے دیکھو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگی رب نا سلمفسلام اور توبہ قبول ہو گئی تو یہ بات بار ذکر ہوا کہ شیطان دشمن ہے وہ بہت ساری جگہوں میں کہا ہم لکما دبن تمہارا دشمن ہے اس سے بچو ایک بات اور سمجھنے کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز انسان کو حاصل ہو تو وہ کہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی رحمت ہوئی ہے اور اگر کوئی ناموافق چیز آ گئی سامنے فرض کرو کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی بیماری ہو گئی ہے کوئی نسیان اور بھول ہو گئی ہے تو اس کو شیطان کی طرف منسوخ کرنا چاہیے آپ <تصفح> نے دیکھا ہے حضرت <تصفح> مس علیہ الصلاۃ وسلام آگے واقع آئے گئے اسی صورت میں اور ساتھ بن نون جا رہے ہیں اور وہ مچھلی وہاں رکھی اور پھر آگے چلے گئے اور پھر <تصفح> پوچھا کہ بھائی کھانا لاؤ بھوک لگی ہے اس <تصفح> کو تب یاد آیا یوشب بُنون کہنے لگا قضرت وہ تو جہاں آرام کیا تھا وہاں میرے تھیلے سے نکل گئی تھی اور پانی میں چلی گئی پندرہ پارے کا آخری رقو ہے تو یوس علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو ادھر ہی جانا ہے وہیں پر وہ بندہ یعنی خضر علیہ السلام ہمیں ملیں گے لیکن اس بن نون نے جو بات کہی ہے کہا کہ شیطان کہ وہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا تو اس لیے میں بتانا بھول گیا یعنی جو چیز ناموافق پیش آئے اس کو منسوخ شیطان یا نفس کرنا چاہیے کہ میرے نفس یا شیطان کی وجہ سے یہ غلط چیز سامنے آ گئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حرم پاک کے بہت سارے امام ہیں اب تو نئی دنیا میں بڑی بھرتی ہو گئی ہے وغیرہ لیکن پرانے اماموں میں سے شروع صاحب ہیں جو آ, وہ جب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں حرم میں تو آخر میں اچھی بات کہتے ہیں لوگ بڑا اللہ والے لوگ ہیں اور بڑی تحقیق سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں دیکھو بھائی جو میں نے اچھی باتیں کی ہیں فمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہو میرے اوپر آ گئی ہیں میں نے آپ کے سامنے اچھی باتیں کی قرآن حدیث کی لیکن اگر کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی ہے جو قرآن حدیث کی نہیں ہے تو فمن نفس ہی ومنشیتا تو یہ میرے نفس کی اختراع ہے اور شیطان کی وجہ سے آ گئی ہے یعنی اتنے بڑے لوگ بھی کہ بالکل ہی ماشاءاللہ ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں کہ وہاں انوار و برکات یا ہر وقت برس رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں کے اماموں کا انسان چہرہ دیکھے تو لگتا ہے کہ چراغ ہے اس طرح نور ہے ان کے ماشاءاللہ چہروں پر اور کیوں نہ انوار و برکات میں وہ بالکل ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آگزی کی ہاتھ دیکھیں کہ جو بات موافق ہے وہ میرے نفس یا شیطان کی طرف سے تو ہم تو بہت کمزور ہیں دوستوں جو بھی چیز ناموافق ہو اس کو شیطان کی طرف منسوخ کرنا چاہیے اپنے نفس کی طرف اور جو اچھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے حیرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پرانی مجید نے انیسویں پارے میں کی وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں و مجھے کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے کرتے کرتے کہتے ہیں میرا رب وہ ہے ویزا یشفینی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن بیماری ایک ذہنی لحاظ سے ایک عیب والی چیز ہے تو عیب والی چیز کو منصور اللہ نہیں کیا آ, میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے حضرت خزن علیہ السلام علیہ السلام کی بات کر رہا تھا وہ بچے کو قتل کر دیا کشتی کو توڑ دیا آگے جا کے دیوار کو بنا دی جبکہ ان, ان, گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار ٹھیک کر دی گارا بنایا اور اس کو صحیح کر دیا تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیے, جواب دیا موسیٰ, علیہ السلام نے جو قتل کیا تھا اور کشتی توڑی تھی اس کو تو کہا میں نے چاہا کہ کشتی میں عیب ڈالوں اور بچے کو میں نے قتل کر دیا تھا تو امروی کشتی کا توڑنا بھی اور بچے کا قتل کرنا بھی پیغمبر تھا ان کو حکم ہوا لیکن جو کی ایک کی بات ہے قتل کرنا یا کشتی کو توڑنا تو عرب تو ظالم بادشاہ لیکن جہاں اچھی بات آئی کہ وہ دیوار کو ٹھیک کیا تو کافر ربوں کا انگ جب لوگا شما ویسا کنز ہوما رحمت آپ کے رب نے چاہا مل کہ مل دیوار مل سیدھی کر دو اس کے اندر خزانہ ہے بچے جب بالغ ہو جائیں گے مل مل تو بچے اپنا خزانہ حاصل مل کر لیں گے اس لیے ہم اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ اس ان بچوں کے والدین بڑے نیب تھے دیکھو ایک بندے کی خزانے کی حفاظت وہ جب زندہ ہے تو تب ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا پھر بھی اس کے خزانے کی حفاظت ہو رہی خزانہ کیا تھا ہم انشاءاللہ بات کریں گے قریب یا قریب سبکار ہے تو میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اچھی بات سامنے آئے تو فمن اللہ اللہ کا فضل ہے اور جب بھی کوئی نامناسب چیز سامنے آئے تو اس کو کہنا چاہیے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے شیتان کی وجہ سے ہے یہ ادب کا تقاضا ہے دوسری بات جو اس سے بھی اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے کوئی ناموافق چیز آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اور انسان سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی کسی کے دو مکے مار دیے کسی کا مال چوری کر دیا یا کوئی اور ایسا اس نے غلط کام کیا ہے تو جب اسے کہا جائے بھائی تم نے یہ کیوں اس کو مارا ہے یا تم نے چوری کیوں کی ہے تو وہ کہتا ہے شیتان نے کرا لی ہے تو شیطان کی طرف منسوخ کرنے سے یہ گناہ گار بڑی و ذمہ نہیں ہوگا یہ مجبور ماض نہیں تھا کہ شیتان کی بات کو ہی مان کے لے جاتا اور دیکھو اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک وہ, وہ ہوتا ہے بندہ جو ہمارے ملک میں تو یہ بات سمجھنا آسان ہے جو لوگوں کو قتلوں کے تال پر تیار کرتا ہے پیسے دیتا ہے ان کو تیار کرتا ہے میں پیسے دوں گا میں فلانے علاقے میں جا کے بم دھماکہ کرو یا لڑائی کرا دو یا جو بھی کرو وہ بندہ کر لیتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو جس طریقے سے تخریب کاری کرنے والا گناگار ہے تیار کیا ہے وہ بندہ بھی گناگار ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹ جائے گا وہ پکڑا جائے گا یا وہ چھوٹ جائے گا کیونکہ وہ تو دوسرے نے کہا تھا تو اس نے بم دھماکہ کیا ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ اس کی غلطی ہے نہیں دونوں مجرے میں ایسی ہی جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں وہ شوقان خیال میں ڈالتا ہے مزین پیش کرتا ہے دنیا کا نظام اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور شیطان کی وجہ سے گنا ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا صرف شیطان کو ہوگی اور ہم نے جو شیطان کی بات مانی اور گناہ کیا تو ہمیں سزا نہیں ہوگی کیونکہ شیطان کا کام ہے جی شیتان کرا دیتا ہے یاد رکھیں شیطان کو بھی سزا ہوگی اور شیطان کی بات جس نے مانی اور گناہ کیا اس کو بھی سزا ہوگی دونوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہے برابر سزا ہے جس طرح کہ ابھی نے آپ کو بتایا کہ کتل کے اوپر برم کرنے والا وہ لیڈر وہ بھی اسی طرح قاتل ہے جس طرح کہ اس نے دس ہزار ایک بندوں کو سزا ہے جو ہم سبق بیان کر چکے ہیں جب آپس میں مکالمہ ہوگا لوگوں کے ساتھ آخرت میں تو کہے گا بھائی تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ ٹھیک تھے وہ سچے تھے بھی کچھ تمہارے ساتھ وعدے کیے تو مجھ سے وہ نہیں کر سکا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا بس ختم ہوگی آگے سے کہتا ہے میں نے تمہیں کوئی مجبور تو نہیں کیا میم تو تم یہ کام کرو کہتا ہے تو کون سر تم بھی میں نے تم ایک چیز کی دعوت دی تھی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلاں مجھے ملامت نہ کرو تمہاری اپنی غلطی ہے میں نے ایک راستہ دکھایا تم نے میری بات کو مان لیا ہے سوریہ ابراہیم ہے ختم ہو رہی سورہ ابراہیم فرمایا کیوں اپنے آپ کو شیتان کہہ رہا ہے میدان حسر میں جب حساب ہو رہا ہے لوگوں نے کہا تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے پورے کہنے کیے تو وہ کہتے ہیں وعدہ کیے تھے وعدہ خلافی ہو گئی ہے اور مجھے ملامت نہ کرو کروانکر تم مجھے نہ پکارو مدد کے لیے نہ میں تمہیں پکارتا ہوں مدد کے لیے آج یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا وہاں آخرت میں یوں جان چھڑا دے گا اور دیکھو ایمان نہیں ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کتنی آسانی کے ساتھ بات کہہ رہا ہے کہ وہاں تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بس وعدہ خلافی ہو گئی یعنی جتنا ایک کوئی عام سا کام ہوگا نا ایمان والا بندہ تو وعدہ خلافی سے ڈرتا ہے وعدہ خلافی ہو جائے گی تو منافقت کی علامت آ جائے گی اور شیطان کو وعدہ خلافی ہو گئی بس وعدہ کیا وعدہ خلافی ہو گئی میں یہ بات کیوں دہرا رہا ہوں دوستو آم. کہ سمجھ گئی کہ آم. ہمارے معاشرے میں یہی وعدے ہوتے ہیں اور اس میں بس بڑی آسانی سے ہم وہی منافع کرنا وعدہ خلافی ہو گئی وعدہ خلافی, خلافی, خلافی ہو گئی علامات نفاق تمہارے اندر آ گئے وعدہ خلافی نہیں آنی چاہیے تھی کس نے مجبور کیا تھا آ کے وعدہ کرو جب وعدہ کرنا ہے تو وعدہ وفا علامات ایمان ہے اور وعدہ کی مخالفت علامات نفاق ہے اور یہ فیطانی سے بائے شیتان یہ آرام سے کہہ دے گا آپ تو کو آپ کے سبب کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے جو کوئی کسی سے کام کراتا ہے تو بندہ یو نہیں سمجھے شیتان نے مجھ سے کام کرا لیا تو میں تو میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس نے کرا دیا نہیں دونوں مدرے میں کیوں آپ نے شیتان کی بات مانی کیوں ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو نیتی کی دعوت دیتا ہے اور یہ بندہ نیک بن گیا اس کو اس نیتی کا سواب ملتا رہے گا لیکن بتانے والے کو بھی پورا سواب ملے گا جس طرح نیتی کی دعوت دینے والے کو پورا سواب ہے اور جو نیتی کے اوپر عمل کر رہے اس کو بھی سواب ہے جو شخص برائی کی دعوت دیتا ہے اگلا بندہ برائی کرنے لگ جاتا ہے اور دونوں کو پھر اس کی سزا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے دنیا میں قاتل ہیے, ان سب قاتلوں کو سزا ہوگی لیکن دنیا کا سب سے پہلا قاتل حیرت آم السلام کا بیٹا کابل ہے ہر قتل قاتل کی سزا تو قاتل کو ہوگی لیکن وہ قتل کا میجک تھا میجک تھا اس نے ایک گندی رسم ایجاد کی ہے سب قاتلوں کی سزا اس پہ بھی ہوگی کہ وہ استاد ہے ان کا شیطان دوستو وسوسے ڈالتا ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے ضروری تھی اولیا پرانے مجید نے ایک مقام پہ یہاں فرمایا کہ کیا تم شیطان کو اور شیطان کے اہل و عیال کو اپنا دوست بناتے ہو اس کی بات مانتے ہو وہ تمہارے دشمن ہے ان کی بات مانتے ہیں شیطان اکیلا نہیں اس کی ضروری ہے اہل ویال بھی ہے اور وہ جو اس کی بات مانے گا برسز ہے انسان کے ساتھ جو شیطان متعلق ہیں جس طرح کے فرشتوں کی جماعت انسان سے متعلق ہے کوئی کرامن کا ہیں کوئی حفاظت والے ہیں کوئی نماز کے وقت حاضری لگاتے ہیں کوئی رحمت والے فرشتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں اور گندی چیزیں گھر میں ہو تو رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہو مختلف فرشتے انسان کے ساتھ متعلق ہیں ایسی ہی عمالے دب کے لحاظ سے شیطان بھی مختلف طرح کے انسان کے ساتھ متعلق ہیں ایک شیطان کا نام ہے بلحان جس کو حدیث نے فرمایا کہ یہ وہ شیطان ہے کہ جو وضو غسل وغیرہ کے لحاظ سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا کئی لوگ اس طرح کے مبتلا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں روزو بنا رہے ہیں فریش فریش منہ کے اوپر مارتے جا رہے ہیں پھر رگڑتے ہیں پھر مارتے ہیں یہ وحم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بس تین مرتبہ بہ سمت ہے بس ہو گیا بالکل مطمئن رہتے جب ہو گیا تو ہو گیا وہ کہتے نہیں رہے شیتان تو اس کی مخالفت کرنی ہے ایک شتان ہے ظلم نبور یہ جھوٹی کس کھلاتا ہے زا لان لون وا وا راہ ظلم نبور یہ انسان کو جھوٹی قسمیں کھانے کے اوپر تصور ڈالتا ہے کہ یوں اچھا مال دیکھ جائے گا یوں فلان ہو جائے گا جو ہے قسم کھا جیسے کوئی چور پکڑا جائے کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے میں قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں میں قسم اٹھاتا ہوں لوگوں نے قرآن کو اور اللہ کے نام کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے اور جو بھی ذرا سی بات ہے قسم اٹھا لیتے ہیں غلط بات ہے قسم کی جہاں ضرورت بھی ہے وہاں نہیں اٹھانی چاہیے کمال امام تو یہ ہے لیکن جھٹھی قسم اٹھانے کے لیے جو شیطان انسان کو وسوسی دلاتا ہے وہ زم نبو ہے متوس ایک شیطان کا نام ہے جو افواہیں توہمتیں لگانا پروگرام ویسے ایک خبر مشہور ہو گئی چار بندوں کو آگے کر دی چار بندوں کو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے اتنی بات کہ ایک سنی بات اور آگے واپس میں کر دی کوئی تحقیق نہیں ہے وہ بندے بعض بندوں کو علاقے میں نئی تازی بتانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور آخر میں جا کے وہ ساری چیز بھی ملتی ہے بس ویمر سے سنی کچھ درمیان میں مسالہ شسالا چٹنی لگا کے آگے کر دی ایسی باتوں سے بچنا چاہیے باقی بات کل کریں گے